م وبسم الله ومحمد اللهم بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ أولunya الله سبحان الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذق الله تعالى مولانا العظيم الصلاه والسلام الله وعلى اليك وصحابك يا حبيب الله حضرت کبیر اللہ دور سے مبارک جملہ شورا نو مرکز فرید آباد مانگا منڈی لاہور تشریف آہوری اور, اور اور سے مبارک دی شرکت مبارک, مبارک ہو مبارک اور دارائن کی سلامتی ہو دوستان, دوستان گرامی شریف موقع تے مختصر ختم بڑا سے شریف بڑا شریف حضرت صاحب شاء اللہ, اللہ شریف مرشد کریم امام رضی اللہ تعالی عنہ دے سے مبارک دنال ہود کر کردے اصا تمام حضرات کہیں اس موقع حضرت صاحب حضرت کبیر رضی اللہ تعالی وہ دی سنت شریف ادا کر دیا۔ میرا موضوع ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر نئے انداز کے ساتھ اور سنت حضرت کبیر بڑے حضرت صاحب دی سنت زندہ کرنا اس واسطے می آخ کہ آپ کی سالی زندگی اسلام اور مذہب آنت عقائد نو زندہ کرنے اور محفوظ کرنے دوتے گزری آپ دی زندگی شریف اسلام اور مذہب اہل سنت عقائد ندہ کرنے گزری اگرچہ آپ نے امال بھی بہت اصلاح فرمائی لیکن عقائد نو ہمیشہ ترجیح ہوئے تو افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نئے انداز میں اس موقع تے پیش کر رہے ہیں آپ تے سنت ادا کر دے سنت زندہ کر دے ویسے بھی اس موضوع اس مہینے شریف جمادی کی اس جمادی جمادی شریفال شریف دا شریف شہادت پاک حدرتی سدیقی اکبر پاک تو دو مناسب ہو گئی ہیں ویسے دن حضرت اکبر وصال شریف دا مہینہ ہو گیا ادھر حضرت کبھی سرکار دی سنت شریف عقائد زندہ کرنا تو او دو مناسبت اس واسطے نہ موضوع دا انتخاب کیتا۔ کو لمبی چوڑی اس تیاری نہیں کیمحے بس توجہ صرف کی مالک تعالی نے بہت کچھ مواد عجیب و غریب دے کی مواد جو پیش کر رہے ہیں ہے نیا مواد ہے بالکل اس واسطے نام رکھے میں نئے انداز ایسا انداز تو سمبر تک نہیں سنیا ہونا جو کچھ میں بیان کرنا ہے تو تھی حیران ہو جاؤ گے اللہ دنیا حیران ہو میرے دوستو سڈا عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آنو نبی رسولوں تو بعد افضل نے نئے انداز نال پیش کرنا جتوں آغاز کر لگا غور فرمانا سمجھو مولا علی عالی گھر ول سابت کرنا کہ ابو بکرو عمر جیسا اہل ویت کی نظر کوئی جی نہیں اللہ اکبر کس مرد کا نام آنے لگا ہے اللہ اکبر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی ایک سند نہیں میرے کو تاریخ اکتالیسویں <محن> <kalende> مولانا امام زین العابدین سرکار بے تذکرے شریف کے اندر اے ایک نہیں یقین کرنا کنیا سنعدان جمع کرو یقین صحیح بن جانا اللہ سوئلہ حسین منزل تمام فکال منزل تم اليوم ہوماجی آ امام زین تو ابو بکرو مرتبہ شان نبی باہر گبار کہا سی امام زین العابدین بدین کسی نے پوچھا بو بکروار اندر کیسی بنگئی تو نہیں کسے دنیا ملہ تو نہیں پوچھیا امام زین العابدین تو بچیا اور جواب سن کربلا شریف نے بیمار پاکڑا جواب سن آپ نے فرمایا کمنزلت یہ ما علیون ہما زجیعہ ہو جی میں جے ااج اے ااج اے اج اے حضور جو ساری okay آج آج زندگی محمد کیا روایت نے مان کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی اے فرما رہے کہ ہزور کی بار گاہ دو بزرگوں دا رتبہ ایویں رہی جی ہوں قبر شریف تو یہ مطلب یہ نکلیا اہل بیمانے اہل بیچ جہا اس عقیدے نو جاننا صاف فرما دتا کہ یارو یہ جو ہر رقبے معلوم ہوا آ کہ ابو بکرو دی شان ہزور گاہو بھی تے باقی اللہ توجہ ہے ہن سجنا پچھلی گل لا اگلی مناسبت گل چلا کسے بزرگ تو غلطی ہوئی نام نہیں لینا چاہتا ساڈے کسے بزرگ تو غلطی ہوئی لے کلے ساکتا غلطی ہوئی آخیا ان ان جی ابو بکر عمر حضور دی ظاہری خلافت سارا کو اگے نے پر ہزور خلافت اس مولا علی ذرا میں مسکیم معمولی جہ بندہ اس بزرگ کے اگے کھلو کے گزارش کر رہا ہاتھ بن کے اج دیا رگڑا فیر رہا ہوں خدا پاک نے موقع دیتا بزرگ کا رد کتاب کر ساڈے کتاب لکھیا ہے جس گل کے اتفاق ہو اس دے خلاف اگر کوئی دکان کھولے منیا جنا پانی منگا گتاب کی سیاسی سفید لکھیا مٹا دے آجے منیا جنا منیا اسے گل نکرو امام زین العابدین فرما دے نے صحیح سندرال ثابت ہے فرمایا علم او نہیں ہندہ جڑا انوکھی گل نکڑاوے علم او ہی ہندہ ہے جڑا سارے مسلمانہ سارے اہل مذہب دے بیت مشہور سے معروف ہوئے ساری اندر مشہور ظاہری خلافت ادھر سونے فرما میں اپنے نئے انداز دے اندر نو ثابت کر ریوایاتاں حدیثاں قران حکیم بے اشارے آرآ آرآ لیکن حدیثاں دی صراحت و وضاحت اے موجود مستدرک حاکم دے اندر کِنیاں ریویاتاں اس موجود اے اُتے موجود بی بی نے, نے تاریخ دمشق دے اندر بھی موجود بز بز نے تے گل مشہور بھی ہے بندہ اُتھے دفن ہوندا ہے جڑی تھاں تو اُدی خمی دی مٹی بنائی جی <تصفح> خمیر بنایا جان دے جس مٹی نال ہو دا پتلا تیار مالک کی تا ہے دفن بھی ہمیشہ اسی تھان سے پکا مسئلہ روایتیں ویک مسترک ہاک میرے کو حدیث نمبر صرف دس دینا جی آخو حدیث سنا بھی دیا حدیث صحیح حاکم نے صحیح قرار امام زہبی نے موافقت کی ہی ابو سعید خدری نبی اللہ تعالیٰ نو دے دبر پیاز گزرے فکا لا قبرو منہ بولو بولو بولو نا قبرو قبر منہ یہاں کی وہ بات ٹوٹ گئی کلمات استفام صدارت کو چاہتے ہیں قبر ایک کی قبر ہے ہزور گزرے تھے فرمایا کہ قبر ارد کی تھی حضور فلاں نے حبشی دی قبر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ سیقہ من ارد ہی و سمائے ہی لا تربت ہی لطی منہا خلق حضور نے فرمایا آسمان تو مالک نے چلایا حبشے دے اندر رہی سی وطن تو تو ٹوریا سو, سو جتھے پیدا مالک نے تو کیتا سی اسے تھاندے اتے انہوں ٹور کے لے آندا سو صلات. امام حاقم فرمے اس شواہد کفیر ہر حالت حدیث گل بھی مشہور ہے بندہ اتے دفنی د جھے بنتا جا پتلا گل سمجھنا پاک محمد کری ابو بکرو سمجھ لے ان پاخا دی مٹی شریف ایک تھانے توجہ فرما قربان اگر کوئی اتے آکھے کے صحابہ نے ظلم ابو بکر ہے رکھ میری عرض ذرا سمجھنا من لیا صحابہ ظلم کر کے ابو بکر رکھیا ہے لیکن بڑوا گل مننے کہ نہیں جتے جی بن دے دفنی دگر یہ دفنا ہے دفنایا تے پھر منے گا چلو صحابہ نے ظلم کی تا ہے. کیا بنا من والے بھی ظلم کی بنایا مٹی ہی دی اٹھائی دلیا صاحب نے دس رب العالمین بھی ظلم کی بڑھنا پیار وہ بڑھنا دلی کہ صحابہ ظلم نہیں جو مالک کی مرضی سی پوری فرمائی نے پہ سنیا نکلتے سدکے جاو رب نے بنایا تھا ہن صحابہ کون سن نبی نے فرمایا ہے ہے جتھے جی بنتا اتے دفرید ادا مطلب صحابہ ظلم نہیں کیتا اللہ دی مرضی چلے نے مجبور ہو کے دفنایا جو دفنا ہوئے ہائے بولو تو صحیح مرو ہوں قربان جاو علم مولا امام زین اشارہ فرمایا جد پوچھا ابو بکر رتبہ نبی بارکاپ نے فرمایا جیویں ہوں پا ویخ لو جی ہوں پہ ویس لیو امام زین بےدی نے اشارہ فرمایا وہ جدو جان ہو جتے بنتا ہے اوکھے دفنی دے تو پوچھتے رتبہ کی حضور دی بار گاہ میں اشارہ پہ دیا یہاں کا رتبا ویخنا چاہتے ہو ہزور کی بار گاہ کی پھر پیشاں چلو ہزور کی بار گاہ رہا کی دے جی پا چلو خبر ویکھو یہ کہ حالے بنے بھی نہیں حضور کی بار گاہ جو شان تے قرب سی <سلام> بنن توجہ بنن ویل پتلے دی تیاری جو قرب تے مقام سی حضور دے سور دو یار سمجھ لو حضور بنن تو بعد حضور دی بارگاہ امی رہے نے وصال تو بعد کٹھے ہو کے دلی رب نے جے پچھلا چھپیا ہے کبر نہیں چھپیا اس غیب کو اس حاضر اور مشا جو وی رہے اتو آپ سمجھ لیا جی بننا بھی بننا پتلا شریف دکی تھان تویں تھانے باقی پچھا پیچھا ہوں ابو بکر حضور ہزور ابو بکر سچے موڈے امر کبے موڈے جو ہےل تو غور ہو جی ظاہری خلافت, خلافت کی بات ہے ظاہری خلافت میں جی آگے آل آل ہیں آل افضل ہیں باتلی خلافت میں تو نہیں وہ میں نے کہا حضرت لکھنے والا چاہے تو بڑا بڑا ہے لیکن گاہباشت کی کے نہ کہاں برہد بھی زنت تیرے جس ویسے بچے کا تیرا چل جائے کاریگر رہ جیخ سازی نے لکھا بادشاہ نے مقابلہ کرایا تیر اندازی دا انگوٹھی رکھی انگوٹھی چھت مقابلہ سی تیر بڑے بڑے استاد لوگ تیر اندازی دے کھلے سن کسے نہیں کسے کسی نہیں گزاریا گیا بچہ کھیڑا کھیڑا آیا ماریا تیر بچوں لنگیا انہیں تیر بن کے کسی آخر وہ بچیا تیر کیوں بن دیا انہیں آخر اجکا لگ گیا بڑے بڑے کاریگر شرمندہ ہو گئے پھر نت تکے نہیں لگتے میں بھی تکا مارن سامنے شرمندہ ہو کے بہ جا اور تھاپی دہتر سہی آخیا حضرت جی تاطری خلافت گلیں پہ کرنا ظاہری خلافت پہتری خلافت کی گل کرنا ہے بادری خلافت مولا لی حضرت خلافت گل کرنا ہے مولا سونے نے نال بنا کے دس دے سن خلافت کی کہانی ہالے پی محبت قریب ابو پکڑ ہے معلوم ہوا بھی جیڑی مرضی خلافت ہوئے جیڑا قرب محمد دار ابو کنکڑوں مرد ہے علی چشتی سونا میرا چی سونا میرا چی سونا ڈرائن ہر دائیں کر دائ ڈر دینا ہر دائیں کر دائیں ممبر اتے بہ کے چشتی ممبر اتے بہ کے چشتی ہک بھی کر دے میرا چشتی سونا میرا چی سونا میرا چی سونا سونا میں اپنی پیش کر ہیں کہ ایک مٹی تو پیدا ہوئے تین بزرگ اللہ امام محمد بن اسحاق امس محمد بن اسحاق میرے کلندر حدیث کی بن سقا امام. میرے خیال میں امام بخاری نے بھی ہم سے کہیں روایت بن بن آ فراہ حدیش جدو میں حدیث سنائی کی حبشی علی کا حضور گزرے تو فرمایا ہے جس لئے میں حدیث سنائی نا تو میرے ابے مینو آخیا یا بونا فرمایا ابو بکر عمر بکرو امر شان فضیلت ایس گل کہ تین ایک مٹی تو تنے نے اتاری دمشق کھول کے بیٹھ اتاری دمشق کھول کے بیٹھے اتری جلد سیدھی اکبر پاک توجہ ہے کہ نہیں اسی گل صحابہ دا دامن صاف ہو گیا جنہیں آخیا زلم کیا انہیں علی نہیں دفن ہون دتا بولتے فلانے دفن نہ جتھے جانا بنیا ضرور جانے مالک جو مرضی بانا بنا دے ہبشیلے نو ٹور کے اتنے لیا تو پھر کون روک سکتا میری گل نہیں سمجھ سمن اس گل تو ہی نہ ہوا وہ اگلی گل خلافت باطنی تے خلافت ظاہری افسوس ہے یار یہ جہا بھی بزرگ جس جسل لکھ رہا سی گل کاش قلم ٹوٹ جا وہ مشتحد قسم کا بندہ تھا, تھا。بات اس کے اس... اس سے غلط نکل گئی لیکن کاش کے نہ لکھا کیوں اس دا ازالا بھی اس کا جواب بھی یہ آ گیا کہ حضرت جیت خلافت دی کہانی پچھیڑ دے جے جس لئے خلافت دا خیال بھی نہیں سی بناوا نالا جسلے لئے بنا پیا اس لئے نا نوئی میں رکھیا سو تو اگوں خلافت بھی کہا نہیں چھیڑ کے بند پیا کرنا ہے خلافت بھی بند پا دے چکار ذرا پیشا آتے چالنا موقع تے اگر بخاری دی مولا علی گل ہزور ہی رہ جائے حضرت حضور دی چار پائی شریر مثال شریف تو بعد آپ مبارک گزرے شریف موجود سی کھڑے دو ایک بندہ میرے مگر اپنی موڈے تیروتا ہے میں بڑی بار حضور تو سندا رہا وا حضور نے ساڈے سامنے آنا فرما ابو بکر میں آ ابو بکر عمر اج ادھر میں ابو بکر امر اج ہے اج اے آخ اج ایخ جد بھی گل کرنی ابو رکھ کے کرنی میں ادو نہیں سمجھ گیا تسان دون کملی والے رہنا ہے جی حضور بول دیا نکلے فرما دے میں پشاں پرت کے ویکھیا بندہ کیڑا ہے کرار ابو پکر نے جنہوں سے ہے کرار بھی حسرت پہ کرتے ہائےو بابے کی شان والے ابو بکر پہلو چلے گئے عمر اج جا رہے مولا اشارہ دے رہے رکھنا ابو بکر نو میں علی نس نال رکھ دے نے رکھتے مثال تو بعد بھی اپنے نال رکھ جھوٹ بولن دی کمزور گل دول دول دی مشکین دی نہیں بخاری کا حوال ہے کتوں گل علی آ فرمان تو باہر نہیں جا رہا افضلیت ثابت کر رہا ہوں انداز انوکھا تلو بے مثال نہ ہوے پھر مذہب پہلا سدی کے سونے تو ہی مذہب نبت کرنا ابو بکرے ہزار تو ایج سکتے یعنی سرکار اللہ علیہ وسلم تو تھوڑا جا تھلے اندازہ لگا کیا لوگ دفنان بھی شان ادب کر رہے ہیں حضور دے برابر نہیں سمایا توبہ توبہ بہتو تھوڑا جا پھر سمایا توجہ د اور سنو. کیونکہ حکم سنت کے مطابق بندے دفناؤ نا قبل والے پاس منہ کروے پر میں دفناؤ سمجھ نہیں پا کروٹ حکم قبلہ والے پاس منہ کر کے لٹو تو حضور پاک سرکار لٹایا گیا پاس منہ پھر مو کر, کر دفنایا گیا فیر عمر بن خطاب نو دفنایا گیا ابو بکر پاک دی شریف والے پاس منہ کر جی پہلو وزت کی مدفن تو انہوں دا مقام شان ثابت ہو سامنے آ ای آ گیا حضرت اسمان اللہ اونا دا مدفن کتنے آ جان گفن ہوئے جنت البقی شریف ایک دور نے ہاں؟ ہاں؟ فاصلہ ہے یہ دسیا گیا جی فاصلہ دون دشان مرتبے فرق سمجھا گیا جی؟ پھر مولا لی نے مولا علی کتنے نے خوفے وہ بول من مولا لی, لی کوفے خوفے کو کو فاصلہ دسیا گیا اور مرے مذہب کو لگی نظر کری علی پاگ کتنے دفن ہوئے مقام فاصلے نے, نے ابو بکر عمر پاک کتنے سمجھ لیں جی قرب کور بول ایم حضور دی بار گاچ کور خدا دی بار گاچ سے میں سہی امر کبو گل آ گئی منہ جی آ دی اکرامت جسل حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے مولا علی نو خلیفہ چڑیا گیا آپ دے بیٹے پاک امام پا کمام اردگی ابو جان میری نے ہردا منیا جے ایک دے خلافت کی خاطر لڑا جے نہیں گھر بیٹھے رہے تھے ورگا بندہ ہوئی نہیں آپ مجبور ہو کے کھی خڑکا کے خلیفا بناؤ خلاف دست لڑن کی لڑ کوئی نہیں دوسرا فرمایا ماما نے ابو جان مدینہ نہ چھوڑیا <سلام> بولو مرے علی نے گل کا جواب نہیں سی دن کی مدینہ نہ چھوڑا مولا علی جواب نہیں دیتا کسے دسے پاسے نہ جایا جواب نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا مولا علی لی ویخر اپنی بات نہیں فکر دی نگاہ پاک نبی دے فرمان دی روشنی دے اندر دھے جنہ ہے اوتے دفنی دائے حسن سی نت نہیں میں دستا نہیں بھید کھولتا نہیں پتہ لگ جائے گا جب میں جس نے دفنی چاہوں خبر ہو جاوے گی خدا نے توڑ کے سی لوگ شہید کرا جنیا سی جو ہے سنؤ حضرت صاحب نئے انداز کے جیڑی افواہ جنازہ کڈ کے رکھ ہائے اللہ اکبر افسوس اگرچہ اس موضوع کے گوشے میں چھپی ہوئی باتیں بہت پڑی ہیں لیکن میں جناب کا وقت زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتا اپنا بھی نہیں خرچ کرنا چاہتا پڑھانا ہوں دا میں اپنے حضرت کبیر آپ پاس آؤں توجہ ہے سبحان <تصفح> اللہ کیسے بدبخت نے کمبخت نے جن نے حضرت صاحب نال اصولی مخالفت دا جھنڈا چُکایا جس خبیث نے میرے لفظوں تے غور ہوے جس نے اصولی مخالفت ریکارڈنگ حضر لا حضرت حضور تمام آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام دے والد سمیت مومن نے جڑا ان نہ سمجھے وہ ہے پتہ نہیں اس طرح چشتی تو چپ کرنا چاہیے یہاں پر نہیں بولنا چاہیے ان کا معاملہ خدا کو سپرد کرنا چاہیے تو حضرت مخالف ہو گیا میں اس بڑوے اندھے کو جواب دینے کے لیے تمہیں سمجھانے کے لیے اس کو کیا جواب دوں ہاں وہ بچارہ جواب کے قابل ہی نہیں ہے <تصفح> میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کم بخت تجھے یہ پتہ ہے کہ ایک اصولی اختلاف ہوتا ہے ایک فروئی اختلاف ہوتا ہے فروئی اختلاف اماموں میں بزرگوں میں چلتا رہا فروئی اختلاف سے نہ کوئی گمراہ بنتا ہے نہ کوئی نہ گستاخ بنتا سمجھ بن نہیں میرے حضرت صاحب ترے اصول سن آپ مرید جان گیا حضرت صاحب دے خاکت ملا دیتے ہیں لانت پی نے کہ آج ارس دے, دے ہے جنہ حضرت صاحب ساری دیہی گلہ کرتے سن کے بیٹن گالا بلیکیا دی خدمت نہیں تھی کید نے بھی نہیں کی باپ دے اصول خاک ملا کے بیٹھا فروئی اختلاف اماما ہونتا ہے فروئی اختلاف امام فروئی, فروئی آلے نو اگے کر کے گستاخ رہے ہیں تے اصول آباہ اصول حضرت دے تباہ کر کے دلیا تارس بن کے بیٹھا کمینے نے شرم نہیں آ پر دلیات نہ تیرے ایمان نہ تیرے ایلم تو دوما تو خالی تی نو صرف بغیر تی ملان تی لوکان دے بچیا نو تباہ برباد کرن گا ایک علم ہے اس تو علاوہ تیرے کو للم قدی نہیں ہے بحمد اللہ تعالی حسن حضر صاحب قبلہ دے اصول محفوظ رکھے بیٹھے غیرت سبق اللہ پاک جوڑے کا حضرت کبیر دی رفاقت اور آپ کی غلامی اپنی بالگاہ سن مزہ ہونے کی تو خدمت ہر شر تو سن اپنی رحمت نا جا جا بھی خدمت کی حضرت صاحب اللہ پاک سارے قبول السلام ویمینس رسول اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم قبول فرما بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ والہ وسلم شرف قبول عطا فرما حضور تے وسیلہ جلیلہ نال تمام اصحاب اہل بیت اطہار تمام مومنین مومنات بالخصوص حضرت کبیر متذلل رب اللہ تعالی لو روح مبارک نو اللہ قبول فرما جنہ جنہ خدمت کی تھی سب قبول فرما کے انہوں نے بلند فرما یا اللہ آپ کریمین حضرت کبیر دے والدین کریمین البا نخشی قبول فرما دے درجات بلند فرما